آج کر ٹی وی پر ڈاکٹر ملی غلام مرتضی بڑی بکواس کرتا ہے جماعت سنت کیا کر رہی ہے اتفاق سے جماعت سنت ٹی وی دیکھتی نہیں اب کیا گیا ٹھیک ہے نا تو اب اس کی بکواسات جو ہیں وہ ہمیں لکھ کر کے فلاں تاریخ کو اس دن اس نے یہ بکواس میں شک نہیں کہ وہ تو ہوا قسم کا بہادی اس سے تو میں ایک کسی میٹنگ میں وہ ملا بھی تھا تو وہ ظاہر ہے کہ سننی تو نہیں تو وہ گڑ میں اور شہد میں زہر بیان کرتا تو آپ اس کا کوئی پروگرام یا تو ریکارڈ کر کے ہمیں دیں کہ اس نے کیا کیا اور اس کے بعد جماعت علیہ سنت وزارت اطلاع سے یقیناً رجوع کرے گی اور اس کی جو بکواسات ہے اس کا نوٹس ہم اپنی طاقت کے مطابق انشاءاللہ لیں گے سام حضرات کھڑے ہو جائیے ایک دو شعر سلا سلام کے ایک منٹ کی دعا کوئی صاحب جائیں گے بھی